السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من اللہ نبی بعدہ اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتا من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین آج ہم انشاءاللہ شاء اللہ صورت آیت نمبر 282 پڑھیں گے اس آیا مبارکہ کو آیت الدین بھی کہا جاتا ہے دین کہتے ہیں قرضے کو یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے اس آیا مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ادار کے معاملات کو بیان فرمایا ہے جو بھی اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے میں وہ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آپ اسے ذہن نشین کر لیں اور ترجمہ پڑھتے ہوئے کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے سب سے پہلی بات تو ہمیں عیس مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ادھار لینا دینا جائز ہے اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ادھار کا معاملہ کیا جائے یہ بھی لکھ لو کہ ادھار کتنا دینا ہے کتنے وقت تک واپس کر کیا جائے گا اور جو لکھنے والا ہو وہ انصاف کے ساتھ کام لے اللہ سے ڈرتا ہوا لکھے اور اگر کسی ایسے بچے کے مال سے ادار دیا جا رہا ہے جو بچہ ہے ابھی چھوٹا ہے یا وہ بیوقوف ہے اسے عقل نہیں کمزور ہے تو پھر اس کا جو ولی ہوگا وہ اس کے مال سے ادار وغیرہ دے گا اللہ فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو اس معاملے پہ تم دو گواہ بھی بنا سکتے ہو دو مرد اگر دو مرد نہ ہو تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنیں گی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر رکھی گئی ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کاتب ہے لکھنے والا ہے یا جو گواہ بنا ہے اس سودے پہ ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے اگر تم ایسا کرو گے تو بہت بڑی گناہ بہت بڑی نافرمانی کرو گے تم گناہ کرو گے آئیے اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یو اللہدینہ منو اے و لوگو جو ایمان لائے اذا جب تداین تم تم آپس میں معاملہ کرو بیدین ان ادھار کے ساتھ ادا اجل مسمہ ایک وقت مقررہ تک فکتبو تو لکھ لو اسے ول اور چاہیے کہ لکھے بینکم تمہارے درمیان کاتب ایک کاتب بلاعدلی انصاف کے ساتھ جسے لکھنا آتا ہے وہ لکھ لے ولا یابا اور نہ انکار کرے کاتب ان یکتبہ لکھنے سے جو اللہ نے اسے سکھایا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ جانتے ہو کہ کوئی لکھنا جانتا ہے تو آپ اس کے پاس جاتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم یہ معاملہ سودا طے کرنے لگے ہیں یہ لکھ دو تو اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ انکار کرے فل چاہیے کہ وہ لکھے ولیم اللدی اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص علیہ الحقوں کہ اس پر حق ہے قرض ہے ولی تکلّہ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے رب بہ جو اس کا رب ہے ولا یب حسمن ہو اور نام کم کرے اس سے شیئن کچھ بھی ف انکان اللہ پھر اگر ہو وہ شخص الہ الحق کہ جس پر حق ہے یعنی قرض ہے صفی حن نہ سمجھ اوضعی فن یا کمزور او یا لا یستیا نہیں وہ طاقت رکھتا ایوم یہ کہ لکھوا سکے ہوا وہ فن تو چاہیے کہ لکھوائے ولی یو ہو اس مقروض کا ولی بالعدل عدل کے ساتھ وسطید اور تم گواہ بنا لو شہیدینی دو گواہ مررجال اپنے مردوں میں سے یہاں اللہ رب العزت نے کہا مررجالم اپنے مردوں میں سے یعنی مسلمان گواہ ہوں فعلم کون رجولینی اگر دو مرد نہ ہوں فراج تو ایک مرد ومرا عطانی اور دو عورتیں ممن ان میں سے جنہیں ترزونا تم پسند کرتے ہو من شہدائے گواہوں میں سے انتظلہ دو عورتیں کیوں عورت بھول جاتی ہے دو عورتیں کیوں انتضلّہ یہ اس وجہ سے کہ اگر تذلہ بھول جائے عہدہ ان میں سے ایک تو دوسری یاد دلا دے فتو ذکرہ یاد دلا دے عہدہ ان میں سے دوسری ولا یا اب اور نا انکار کرے گواہ ادا مادہ جب بھی وہ بلائی جائے اگر گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو دوبارہ بلایا جائے وہ انکار نہ کریں ولا تس اور نہ تمہیں اکتا ہٹ ہو ان تک ہو اس سے کہ تم لکھو اس کو صغیرن چھوٹا معاملہ ہو او کبیرن یا بڑا الجا آجلی ایک وقت مقررہ تک اللہ فرماتے ہیں اس بات کو معمولی نہ سمجھو یہ جو, جو میں نے لکھنے کا حکم دیا ہے تھوڑا معاملہ ہے چھوٹا معاملہ ہے یا بڑا معاملہ ہے اگر تم لکھ لو نا تو زالکم یہ لکھنا اکثر تو زیادہ انصاف زیادہ قریب ہے انصاف کے ان اللہ اللہ کے نزدیک وہ اقواموں اور بہت درست رکھنے والا ہے ال شہادت گواہی کو وہ ادنا اور زیادہ قریب ہے اللہ ترتابو یہ کہ تم شک میں نہ پڑو اللہ مگر انتقنا یہ کہ ہو تجارتن سودا حاضر تن ہاتھوں ہاتھ اگر ادا سودا ادار خرید و فروخت کرنی ہے پھر لازمی لکھ لیا کرو کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے تم شک میں پڑ جاؤ تمہیں بھول جائے کہ ہم نے کیا طے کیا تھا اس لیے لازمی لکھو لیکن اگر سودا ہاتھوں ہاتھ ہو نقد سودا ہو تو پھر نہ بھی لکھو گے تو خیر ہے اللہ, اللہ کہ نہ تم شک میں پڑ جاؤ اللہ مگر انتقنا یہ کہ ہو تجارتن رتً سودا حاضرت ہاتھوں ہاتھ تو دیر کہ تم لیتے دیتے ہو اسے بینکم آپس میں فلِ علیکم تو نہیں ہے گناہ تم پر اللہ تک تبوہا یہ کہ نہ تم لکھو اس کو و اشو اور تم گواہ بنا لو اذا جب تباہ تم تم آپس میں سودا کر لو و لا یزارا اور نہ نقصان پہنچایا جائے کاتب کو اور نہ گواہوں کو و ان تف اور اگر تم ایسا کرو گے ف ان تو بے شک یہ فسوکن فرمانی ہے بکم جس کا گناہ تمہیں ہوگا وط اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ بہم وہ اللہ سکھاتا ہے تمہیں و اور اللہ بک علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے وہ آخر تعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین